نحمد ربنا ما وجب علينا من شكر ونشكر عطائنا ما هي الهي <سؤال> لا هو قرينا وما ينقوله propaganda وانا والوالدان لا اله الا الله واشهد ان محمدا حجه هو رسول يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا يا أيها الناس اتقوا رفق الكلب ورفق من حرش واحدة وفرق منها ضجها وقد سمحوا رجالاً فكيلاً ورساها واتقوا الله الذين تساعدون به وترحامكم إن الله سام عليكم ركيلاً يا أيها الذين آموا اتقوا الله رسوله قولنا السديداً يُشِع لكم عمالكم ويُفِع لكم ضعوبكم وقيل في الله ورسوله أفضل أفضل أفضل أفضل أما بعد فإن طير هدينا أفضل وطير الحدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشبع الأمور محفظاتها وكل مهتزة الفنمى وكل بداية والعالم وكل مَا رَأَيْتَ إِلَّا طَاعَةَ مَلِكٍ سَمِيعٍ عَلِيمٍ مِنْ غَيْرِ طَارِدٍ جَدِيدٍ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ وَعَبْدُ اللَّهِ هَذَا مَا تُشْهِدُ بِهِ الشَّيَاطِينُ وَبِالْمَلَائِكَةِ هَذَا وَبِالْقُرْبَانِ وَالْإِقَامَةِ وَالصَّائِمِينَ وَبِالْقُرْبَةِ وَالْإِقَامَةِ وَبِالْقُرْبَانِ وَالْجَارِ لِلْقُرْبَةِ وَالْجَارِ نوجوان ساتھیوں دیا اور بہنوں یہ سورج السا کی احتیاط کی گئی ہے جو آج کل اور ہندو ہے کل ماہ دو کر اللہ نے دو قسم کے حقوق پرت کرا دی انسان اس نام کے داخل ہوتا ہے اس کے اوپر دو قسم کے حقوق اور فائدے پر متعلق ہو جاتے ہیں ایک کا تقارج ایک ہے حقوق اللہ اور دوسرے ہے حقوق العباد حقوق اللہ کا مطلب توارغ اتباع رسول اقامت شرع عیدا رکار اللہ اس کے رسول تقارو عبادت اور عبادت کے جو امان ہیں ان کا ان کو کہا جاتا ہے حقوق اللہ اور دوسرے حقوق جو ہیں جو انسانوں پر فاضر ہوتے ہیں ہر ہر دو کلما جو کر کے حقوق وہیں حقوق العباد حقوق القاعد کا مطلب یہ کہ آپس میں دوسرے انسانوں کی ایک مسلمان کی کے مسلمان یا مخلوق کے آتے ہیں مخلوق کے حقوق دوسرے مخلوق ہے ایک مسلمان پر, پر کیا ہوا کرتے ہیں ان کو کہا جاتا ہے حقوق الباب پرانے پاک میں اللہ رب العالمین نے جہاں حقوق اللہ کی بڑی تاکہ کی وہی حقوق کل کے کا بھی تک کی کیا بڑی تاکہ یہ سورج النساء کی آج میں نے مرمت عمار یہ آئے فیصل ہے جس میں اللہ اب العالمی حقوق اللہ اور حقوق العباد دونوں کو ایک ساتھ جمع کر دیا ہے ایک طرف اللہ اب العالمی نے گھمایا چلیا اللہ کے حقوق میں سب سے بڑا حق یہ ہے کہ اللہ اب کے عبادت کی جائے اور اللہ رب العالمین کے ساتھ شرک نہ کیا جائے شرک شرکت بتا ہے جیسے کہ صحیح ہیں ان حضرت محاذ مجمد رضی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ایک دن ابھی ابھی کہیں باہر جا رہے تھے اور مجھے اپنی سواری پر بیٹھنا تھا آپ آگے سے میں آپ کا رضی آ کے کسے بیٹھا ہوا تھا اور اتنے قریب سے جی سواری جب حرکت کرتی تو ہم دونوں کے قدم آپس میں تکرا رکھتے تھے میں مدیلے سے باہر آپ نکلے تو آپ امایا یا ما حق اللہ احمان کیا تم بتا سکتے ہو کہ اللہ کے حقوق انتوں پر کیا ہیں یا تگلی ماں حق العباد حق اللہ ار احان تم بتا سکتے ہو کہ اللہ کے حقوق انتوں پر کیا ہیں میں نے کہا اللہ ہمارا دور بندوں کے پر اللہ حقوق کیا ہیں وہ تو اللہ پتا جانتے ہیں آپ میرے ساتھ اللہ علامہ حقوق بندوں پر سب سے بڑا لے ہے اللہ رقو کی صرف اللہ رب العالمین کے کریں اللہ رب العالمین کے ساتھ کسی کو شریک نہ کریں یہ سب سے بڑا ہے پھر آپ نے بتاؤ وہاں عباد اللہ کیا بتا سکتے ہو کہ بندوں کے حقوق اللہ پر کیا ہے تو پھر میں نے کہا اللہ, کے اللہ, اللہ, کے کے اللہ, اللہ بندوں کے حقوق اللہ تعالیٰ اللہ رسول بہتر جانتے ہیں سنتے ہے شاطمان احباب اللہ بندوں کے حقوق یہ ہیں کہ جو بندے اللہ ایک عبادت کریں اور اپنے آپ کو چھوٹے سے بچائیں اللہ تعالیٰ کا ایسے انسانوں کو جہنم کی آپ نے جہنم کی آدمی نہ جائے یہ ہے میرے بھائی کو اللہ تعالیٰ حقوق جس کو حقوق اللہ کہا گیا نہ بڑے دو پھر آپ کے اللہ الحمد کی حقوق الباعت کا خطرہ کیا فرمایا وہ دل والی نے دل خور حقوق کا حقوق الباس کا درخت کیا آئے کس بڑا دوسرے کو بھی سیا اس میں اللہ نے اپنا حق بیان کیا پھر اس کے بعد نو وہ بھی سے, کے نے جب سے حق اللہ میرے رہی میرے ہند میں اور سب سے بڑا ہرکار کون ہوتا ہے آمی تمہاری یہاں پھر آج ماں کے بھان آپ نے دوبارہ پھر فرمایا اوماں تمہاری ماں سو من کا سورگا میں نے پوچھا بھان پھر ماتوایا اوم ماتاری ماں پھر اس کے بھان چوکی متو میں پوچھا سوار پوچھا یا میں سورگا ماں کے کے کا आपने साथ सबसे बड़ा हक माँ के बाद तुम्हारे वालि का है इतना सुनने के बाद माँ का फरमाया और वालिद का एक मतवा इसके बाद इस गंगा सब का उपताका था उफता का इसके बाद तुम्हारे बहन तुम्हारे भाई का سب سے پہلے کیا فرمایا وہ کھانا اور جب سامنے وضاحت کر دیا کہ دونوں میں بھی تین اللہ تعالیٰ نے ماں کا زیادہ رکھا ہے مرد ہو جائے اور تین مرحلے ایسے سے ہیں کہ ماں کے کوئی کائنات میں انسان کام نہیں آتا نمبر ایک حمل نو مہینے ماں کے پیٹ میں بچہ رہتا ہے جتنی ساری ہوتی ہے صرف ماں اکیلے ہوتی ہے بات کا کوئی دخل نہیں ہوتا نمبر دو دواجت کے بعد کی تکلیف ہوتی ہے سب ماں کو برداشت کرنی پڑتی ہے بات کا کوئی دخل اس میں نہیں ہوتا نمبر تین مدار دودھ پھرانے کا معاملہ آتا ہے تو اس وقت ہی پورے گا میں ماں اکیلے کام آتی ہے بات کا کوئی خواب شریف نہیں رہتا اسی لیے پیر تین ماں کے ساتھ خاص ہے اللہ نے تین گنا درجہ بات کے اوپر جانا رکھتا ہے میں نے کہا یا رسول اللہ سب سے بڑا حق اللہ کے بھارت ہمارے اوپر کس طرح ہے آپ نے فرمایا اللہ کے بھارت سب سے بڑا حق کائلا سانس کی ماتا ہے پھر میں نے پوچھ خیال رسول اللہ اچھا آپ بتائیں کہ ایک عورت سب سے بڑا ہر کس کا ہوا کرتا ہے شادی ہو جانے کے بعد عورت کا سب سے بڑا اللہ نے اس کے سوہر ہے اللہ <سؤال> خانے ان حقوق کے بعد اچھا رکھنے کی تو فکس فرمائے کتنی عجیب سے بات ہے حضرت ابو امامہ اللہ نبی رضی اللہ تعالہ روایت کرتے ہیں ایک موقع پر نبی رہے سراسن خطاب کر رہے ہیں آصیم محمد اللہ اپنی مشہور کتاب اشن کرنا روایت کرتے ہیں بس میں بس رہ تراشہ نے ہوں سر سن والا کرا اے لوگوں تین قسم کے بندے ہماری امت میں ہیں سڑکن منا ادرا تین قسم کے لوگ ہیں جن کی کوئی سردی یا کوئی نقد اللہ ان کی قبول ہی نہیں کرتا تین قسم کی میرے کوئی عبادت اللہ قبول نہیں کرتے ہم لوگوں نے کہا جانا سننا وہ تینوں اور نمبر ایک آمیشہ منا سب سے پہلا انسان ہے المنا الرے والے ماں باپ کی نا فرمائن کرنے والا ماں باپ کا دکھانے والا ماں جب تک اپنے ماں باپ کا دن لوگ آج اس برائی میں دوسرا سب تبد کون ہے آج میں المنامہ احسان کر کے ساتھ نمبر تین یا سونا وہ کون سبر وقت ہے آج سمندر وہ دیکھا ہمیں ان تینوں قسم کے گناوں برائیوں سے ہٹائے میرے بھائیوں والدین حقوق میں اللہ کا حکومت کا شیخ سے بچنا سبھی ہے اور حکومت بھی سب سے بڑا حق اللہ تعالیٰ نے والدین رکھا والدین کے بعد والدین کے بعد سب سے بڑا حق اللہ نے بے دن کو تھا رشتے دار ساتھ کام رشتے دار کہا بند ہر انسان کے لیے ہر انسان کے چودہ ہوتے ہیں ایک دھیا اور ایک ننجان تھا دھیا چچا فوٹیاں چچدار بھائی چچردار بہنے اور نجان کی طرح خالہ مامو بار بھائی خالہ بھائی بہن یہ سارے جو ہیں یہ رشتے کے دونوں دو طرف ایک ان شرابتوں کے ساتھ احسان کرنا ہا? اللہ الراع نے فرق قرار دے دیا ہے اسی لیے سب سے بڑی آیت قرآن پاک کی جس کے مطابق کہا جاتا ہے اللہ آج وہ آج کل کوانا قرآن ساز کی سب سے عظمت والی اسلامی تعلیمات اسلامی احکام اسلامی حقوق اور اسلامی اور تعلیمات نے قرآن قرآن پاک سب سے بڑی عظمت والی آئے سورج نہ سکم دیتا مرح یا گرما اللہ تعالیٰ تمہیں سکون دیتے ہیں نمبر ایک ایک شان کر نمبر دو بھلائی کرنے اللہ نے آپ کو بھاگ دیا ہے اللہ نے آپ کو صلاحیت دی ہے اپنے بھاگ اپنی قبر اپنے صلاحیت سے اپنے داروں کو پھاڑنا ہوا ہے یہ جو امام بخاری رحمت اللہ نے اپنی مشہور کتاب الفرد اور امام مسلم نے اللہ تعالی ساتھ منع مہادی اللہ تعالی تاکیب کرتے اللہ اللہ سے گھر اے رو اللہ تمہیں بصیت کرتا ہے تاکیب کرتا ہے اپنی ماؤں کا خیال رکھنا اللہ کے سب سے پہلے احسان کرتے ہیں رشتے داروں کے ساتھ اور ملائی کرنا کل کے سردی کام کرنا اللہ تعالیٰ ہم سب کو مرکز کو فکر فرمائے کو من پڑھنا کلبی ماحول الحمد <سلام> للہ اللہ غلمی اللہ نے آپ کو اللہ رلمی کو خوشحال بنایا ہے تو ماں مہنگا اور سب <سلام> سے پہلے سارا بداروں کا رشتے داروں کا خیال رکھنے کا حکم دیا اور کئی مکانات سور کے گر کی آنکھ سب لے کے ساتھ سماتے اے اللہ کے بندو فہل قربان اللہ سناتے اے میرے بندو ہم نے تم کو مال کیا وہ اپنے طرح سے داروں کا داروں کے بہت ادا کرنے کبھی نہیں کرنا ویل اور اسی طرح سے کا اور خوشہ خوفا کرا کر دیکھنا آگے میں ہم اس کا سمے جی نوری دو نمبر حکومت جو اللہ کو حاضی کرنا چاہتے ہیں اللہ کچھ کرنا چاہتے ہیں اپنے رشتے داروں کے ساتھ اللہ نے میرے سرا سپالوں کے کام آنا رشتے داروں کے کام آنا یہ کرنا اللہ تعالیٰ نے بڑی برکت رکھی ہیں صحیح ہے تما اے لوگوں تم نے جو چاہے چاہے اللہ اس سے کاروبار ہے اس کی آمدنی حرکت کرے اور بڑھائے اس کو ساتھ اللہ اور جو چاہے ہے اس کی امت اور عمدہ کو بڑھائے اللہ کر دے اس کا بھی ایک راستہ رہے گا میرے بھائی ہر کے لیے چاہیے کہ اس کے علاوہ سلاح اور سنان کے کہا بھی اب اللہ تعالیٰ امام بخاری کرتے ہیں ابراہ تعالیٰ کہیں سخت کا وہ سخت بہت سارے لوگ بیٹھے ہوئے تھے اب ہو के ہیں سکھانے گے تو بڑھا کر بی جی کچھ باتیں سنانیں گے جب وہاں پہنچے ستا भाई میں ہر عمل کو پسند پلاتا ہوں جو رشتے داروں سے کتے تالفی رکھنے والے کو قرآن مہربانی ہماری مزید سے جائے اللہ ہے کتنی عجیب سے بات ہر ایسے انسان کو میں قسم دلاتا ہوں کہ جو رشتے داروں سے قرآن مہربانی ہماری مسجد سے نکل جائے ایک نوجوان کو اب رنگ دیکھ جا پشمی میں شراب درد ختم ہونے کے کریب ہو گیا حرت ابو خیرا نے پوچھا لوگوں نے ہم نے تو عام بات پوری اکیلے کام کرتے <سلام> تھے آپ بات چلی آپ کے درخت کا آپ کے تھا سے مسکان ایک ہلکے سے انتظار کر رہا تھا اور آج وہ کر کے a انہیں گے جس جس خاندان جس قوم و تھیرے میں ایسے دو موجود ہوں جو اس کے نام اٹھا دیا کہیں ایسا موسم تعلقی کی محمد کی رحمتوں سے دور ہوتا ہوں اچھا ایک دوسری وجہ بنا دیا اس کی وجہ یہ ہے کہ تمہیں ہاتھ تو صرف ہو بچوں کے اہم قبول کیے جاتے ہیں اور جہاں کبھی تعلقی ہو ایسے لوگوں کے سارے اہم کو لاحق کر دیتے ہیں ہمارے نماز ہماری عبادت ہے اللہ تعالیٰ کے پاس جائیں اور سوا رہو اپنے خاندان کے لوگوں کے ساتھ نبی رہنا اچھا ہوا ہو کر آج سب سے جس کو کہتے ہیں چھتیس کا آگرہ ساری لڑائی چٹا کے ہوتی ہے بادل ان کی کو گیا اسے اور زندگی بھر باندھنا کبھی آپ کے بارے کام کہتے ہیں اے دو میرے انسانوں نے اللہ جی کو کماتے ہوئے سنا امرجی امری و شادی میرے باپ محمد عبداللہ بل ہے میرے بھاپ عبد اللہ کا میرا چکم یہ اب بات ہے باپ کا مان جو اللہ نے چٹا کو دیا ہے آسان اس کے لیے باپ کی فرما برداری باپ کی خدمت بات کا ویسے ہی چٹا کے ماں کے بارے ایک انسان اور رسول اللہ. تو تو تو نہیں لیکن تو سمجھتا ہوں اتنے بڑے سارے کوئی تو یہ بھی نام کے لیے پوچھ لیتا ہوں ہمارے گنا تو, تو اللہ کو مایا ماں ہے کہ آپ کے ساتھ جگہ پر ہے ماسی نہیں ہے تو خانہ تو ماں سمجھ کے بچ کر اللہ سے بڑے اللہ بنائے ہم نے جو سنا جو سمجھا توفیش کے بیواروں کو ہر چیز